Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum, students. I hope that you will be with all of the good. And I welcome you all here today to the first lecture of the subject, environmental psychology. Students, we are starting the subject of environmental psychology. And I am saying all of you here. I am going to introduce myself a little bit. My name is Ali Muhammad. And I am a psychologist. Hu. For the last about 11 years of my professional life, I have been working as organizational development consultant. Simultaneously, I am engaged with various academic institutions. As organizational development consultant, I have to work with various client companies in order to find out ways to improve their performance. So I have been engaged with projects where I have to maximize the performance of the people on the job. Students, lecture uh, ke agaspe, I will tell you about environmental psychology. Environmental psychology ایک بہت نیا سبجیکٹ ہے uh, حالانکہ psychology in itself is a brand new subject it only uh, established itself away from the main field of philosophy about فلاسفی اباؤٹ اے ہنڈریڈ ایئرس اگو اور سو اور نے پچھلے بیس سے پچیس سال کے دورانی کے اندر بہت زیادہ ترقی کی اور یہ ایک سیپریٹ uh, سبجیکٹ کے طور پر نمایاں ہوا اسٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ میں آپ کو کورس کے آبجیکٹیوس کے بارے میں بتاؤں اور کورس کے کانٹینٹس کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ انوائرمنٹل سائیکولوجی دراصل ہے کیا سبجیکٹ اور اس کے اندر ہم کیا چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کیجیے کہ آپ کے پاس کاغذ اور پینسلس وغیرہ ہینڈی ہیں اگر آپ سب کے پاس کاغذ اور تو میں آپ کو اس سلائڈ کی طرف لے کے جانا چاہوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے دراصل میں آپ کو چند تصاویر دکھانا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصاویر دیکھنے کے بعد اپنے امپریشنز نوٹ کیجئے اس سٹرکچر کے مطابق جیسا کہ آپ اس سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ سلائڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو کالمس بنے ہوئے ہیں کالم نمبر ون از ٹائٹل لیس پکچر اور یہاں پر ہم نے پکچر ون ٹو تھری اور فور کے حساب سے روز بنائی ہوئی ہے اور ان روز میں پکچر نمبر کے آگے آپ نے ایگزیکٹلی exactly اپنی فیلنگز بتانی ہے کہ کیا آپ اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے پلیزنٹ محسوس کیا یا آپ نے ان پلیزنٹ محسوس کیا آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد اس کو پسند کیا یا نا پسند کیا اور صرف آپ کو اتنا ہی لکھنا ہے کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے ویری گڈ آئیے اب تصاویر کو دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس تصاویر آپ نے دیکھیں آپ کو کیسا محسوس ہوا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ تصاویر لاہور شہر کی تصاویر ہیں جو مختلف اوقات میں کھینچی گئیں دراصل ہم نے نائنٹین سے لے کر آج کل کے ٹائم کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور ان چار حصوں کے مطابق لاہور کی تصاویر کھینچی گئیں اور یہ تصاویر آپ کو پریزنٹ کی گئیں آپ نے کچھ چیزیں نوٹس کی ہوں گی نیچرلی ان تصاویر کے اندر سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ تصویر نمبر ایک کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا کیا آپ نے پلیزینٹ محسوس کیا یا آپ نے ان پلیزنٹ محسوس کیا اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اس تصویر میں آپ نے کیا چیزیں نوٹ کی؟ جی ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تصویر دیکھنے میں بہت پرانی تصویر معلوم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس تصویر کے اندر جو انوائرمنٹل کنٹینٹ ہے اس کے اندر آبجیکٹس بہت کم ہیں مثال کے طور پر آپ کو چند چیزیں نظر آئی ہوں گی اور چند لوگ نظر آئے ہوں گے آن دی اوور آل آپ کو شاید محسوس ہوا ہو کہ ماحول بہت پلیزینٹ ہے بہت کام ہے اور بہت خوبصورت ہے چند لوگ ہونے کی وجہ سے شاید لوگوں کے آپس میں ریلیشن شپس بھی اچھے ہیں اور یہ ایک جنرلی سکون کا ماحول ہے اسٹوڈینٹس جیسے ہی آپ نے تصویر نمبر دو کا دیکھا ہوگا آپ نے اپنی فیلنگس نوٹ کی ہوں گی کہ آپ کو پلیزنٹ محسوس ہوا یا ان پلیزینٹ محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے نوٹس کیا ہوگا تصویر نمبر ایک سے جب ہم تصویر نمبر دو پہ آئے تو انوائرمنٹل کنٹینٹ یہاں پر تھوڑا سا شاید زیادہ ہو گیا ہو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصویر کے اندر آبجیکٹس کی تعداد آہستہ آہستہ پڑھنا شروع ہو گئی اور لوگوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو گئی شاید آپ کو فیلنگز آف ایکسائٹمنٹ محسوس ہوئی ہو یا شاید آپ کو فیلنگز آف وانک محسوس ہوئی ہوں سو آن دا اوور وی کین سی دس واز اے پلیزنٹ پکچر اسٹوڈینٹس اب ہم تصویر نمبر تین کی طرف آئے تو تصویر نمبر تین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوبجیکٹس کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی اوبجیکٹس سے میرا مطلب ہے کہ مختلف چیزیں اس تصویر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں مثال کے طور پر موٹر وہیکلز سواری کرنے کی چیزیں اس کے علاوہ شاپس یا لوگوں کی تعداد ساری چیزیں آہستہ آہستہ, آہستہ کافی زیادہ بڑھ گئیں آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ پاپولیشن بھی ذرا زیادہ ہو گئی کیا آپ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد بھی محسوس کر رہے ہیں یا ان پلیزنٹ محسوس کر رہے ہیں شاید آپ ابھی تک اکسائٹیڈ فیل کر رہے ہوں یا شاید آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ لوگوں کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے شاید اوور آل امپیکٹ اتنا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے اور فائنلی جب ہم تصویر نمبر 4 کی طرف آئے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آبجیکٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شاید آپ نے امیجن کیا ہو کہ بہت زیادہ انوائرمنٹ کے اندر پالیوشن ہو سکتی ہے کیوں کہ آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہمارے اعصاب کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ہم اپنی تصویر کو مکمل کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں اویلیبل نہیں ہوتیں جن سینسز کے ذریعے ہم ان تصویروں کو پرسیو نہیں کر سکتے ہم ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو پرابیبلی وی ووڈ ہیو امیجنڈ دیٹ دیئر مائٹ بی اے لار آف پولیوشن اینڈ نوائز ان دیٹ انوائرمنٹ بیکاز دیر آر سو مینی ڈفرنٹ آبجیکٹس اینڈ بیکاز دا نمبر آف پیپل ہیو انکریزڈ سو مینیفور اور شاید اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کو ان پلیزنٹ محسوس ہوا ہو شاید آپ کو بہت زیادہ کنجسٹیڈ محسوس ہوا ہو اور آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ پیپل آر سو کلوز ٹو ایچ ادر دیٹ دے کینوٹ فیل کمفرٹیبل وت دیم تو سٹوڈنٹس تصاویر نے آپ کو تھوڑا بہت امپیکٹ کیا ہوگا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہمارے انوائرمنٹ کے اندر آبجیکٹس بڑھتے ہیں پاپولیشن بڑھتی ہے ہماری پرسنل اسپیس کم ہوتی رہتی ہے ہم آہستہ آہستہ ان محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس ان تصاویر سے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہوں گا Uh, چند اور تصویر کی طرف اور ان تصویر کا ٹائٹل ہے انوائرمنٹ ان ڈفرینٹ لوکیشنس اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو انوائرمنٹ کی تصاویر دکھاؤں گا جو مختلف لوکیشنس کے اندر کھینچی گئی ہیں یہاں پر آپ مختلف لوکیشنس کو دیکھیں گے اور یہ ٹوٹل چار تصاویر ہیں آئیے ان تصویر کو دیکھتے ہیں جی اسٹوڈینٹس آپ نے تصاویر دیکھی مختلف لوکیشنز کا آپ نے جائزہ لیا آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو ہم نے سب سے پہلی تصویر دیکھی اس تصویر کے اندر بہت زیادہ گرینری تھی جی ہاں دس از اے نیچرل لوکیشن اور وہاں پر آپ نے ایک سائیکلسٹ کو دیکھا ہوگا جو اس نیچرل انوائرمنٹ کے اندر سائیکلنگ کر رہا ہے اسٹوڈینٹس آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر کیسا محسوس کیا پلیزنٹ محسوس کیا یا ان پلیزنٹ محسوس کیا نیچرلی آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر پلیزنٹ محسوس کیا ہوگا کیونکہ ایک بہت خوبصورت ماحول ہے And uh, we can imagine that there is a youngster who is riding his bike and of course he's feeling very, very excited. This is very pleasant environment. And after seeing this picture, you may have felt that this picture is very calmness or pleasantness that you are aroused in. Students, when we are further than this picture, you will have seen that this is a modern city. اور یہاں پر صبح کے ٹائم یا شاید دوپہر کے ٹائم بہت سے لوگ سڑک پر جا رہے ہیں یو کیڈ imagination ورک these people might be going پیپل مائٹ بی گوئنگ دیئر might اینڈ دے مائٹ بی گوئنگ فار رننگ ڈفرینٹ کائنٹس سو نیچرلی دے آر ویری بزی لوکنگ پیپل اینڈ دے آر ان لاٹ آف ہری اور آپ نے شاید امیجن کیا ہو کہ اس شہر کے اندر بہت حسل بسل ہے اور لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں اور تیزی سے چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم نے پچھلی تصویر میں دیکھا آپ نے کانٹینٹ کے اوپر جب کانسنٹریٹ کیا ہوگا تو لوگوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہو گئی اور شاید یہاں پر جو پہلی تصویر کی پلیزنیس کی فیلنگس تھی وہ تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو گئی اسٹوڈینٹس جو ہم نے تیسری تصویر دیکھی اس تیسری تصویر کے اندر آپ نے شہر کا ہی سین دیکھا ہوگا جس میں شاید آپ کو نظر آئے ہو جی ہاں آپ نے امیجن کیا ہوگا کہ یہ ایک ماڈرن شہر ہے جو انڈسٹریلائزڈ سٹی ہے اور اس شہر کے اندر بہت زیادہ پالیوشن ہے سٹوڈنٹس جب ہم بات کرتے ہیں پالیوشن کی تو عموماً ہم چیزوں کو ڈارک کلرز کے اندر دیکھتے ہیں یا فائری کلرز کے اندر دیکھتے ہیں سو so اس لیے آپ نے بلیک اور اورنجز اس تصویر میں دیکھے ہوں گے اور ان کلرز کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کو محسوس ہوا ہو کہ دا انوائرمنٹ از کائنڈ آف ویری اسٹفی ویری اسموکی اور شاید آپ کو کچھ محسوس ہوا ہو کہ فیزیولوجیکلی آپ اس انوائرمنٹ کے اندر بہت اچھا بریدنگ نہیں کر رہے اور انوائرمنٹ بہت زیادہ کلین نہیں ہے ایئر فریش نہیں ہے اسٹوڈینٹس آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی فیلنگز آف کامنس اور آپ کی فیلنگز آف پلیزنس جو ہیں ان میں آہستہ آہستہ کچھ ہہچان پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے شاید آپ کی فیلنگز پلزنٹنیس اور کامنیس کی سائڈ سے تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں اس دس ایکسائٹمنٹ پلسنٹ اور اس دس ایکسائٹمنٹ ان پلیزنٹ جب آپ اگلی تصویر کی طرف پہنچے ہوں گے تو وہاں پر ہم نے اگین ایک شہر کا سین دکھایا ہے جہاں پر کافی زیادہ پولوشن ہے اور اس پولوشن کی وجہ سے again, like dirty, Students, ان کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کے مائنڈ uh, uh, نے جو پرسپشن بنائی اس پرسپشن نے آپ کی فیزیولوجی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے آپ کو بہت مائنوٹ لیول کے اوپر وہ فیزیولوجیکل ریئیکشن بھی شاید اپنی باڈی کے اندر फील होना शुरू हो गए हों शायद आपके लिए ये इस वक्त इतना आसान ना हो लेकिन अगर आप तस्वीर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और गौर करें तो यूजली परसप्शन हमारी फिजोलॉजिकल फीलिंग्स को हमारी फिजोलॉजिकल रियक्शन को एक्टिवेट करना शुरू कर देती हैं दीज एक्टिवेशन आर ऑन अ वेरी माइन्यूट लेवल फॉर दीज एक्टिवेशन सो स्टूडेंट्स आपने एक दफा फिर महसूस किया होगा कि जैसे ही हमारी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आना शुरू होती हैं तो हमारे थिंकिंग के अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाती है مثال کے طور پر اگر آپ ایک پلیزنٹ تصویر کی طرف دیکھتے ہیں تو شاید آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا دل کچھ کام کرنے کے لیے چاہ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی کریٹو کام کروں یا کانسنٹریٹ کروں کسی چیز پر اور کوئی نئی چیز بناؤں کوئی نئی چیز پیدا کروں لیکن جیسے ہی آپ نگیٹو تصاویر کی طرف آتے ہیں مثال کے طور پر پولیوشن اورینٹیڈ انوائرمنٹ کی تصاویر کی طرف آتے ہیں تو شاید آپ کی فیلنگس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں می بی یو آر فیلنگس سلائٹلی اینگری سلائٹلی ایجیٹیٹیڈ سلائٹلی اگریسو So, environment is constantly impacting our moods and our senses. Students, you uh, in this environment that there are two features that we have Number one was population and number two was pollution. Now, uh, the next set of pictures that I am going to show you will be about both of these negative uh, topics. I'm going to show you a lot of people and then I'm going to show you a lot of pollution. So, just concentrate. watch those pictures carefully and try to record how you feel after watching those pictures. Are you ready? Are your pencils and your papers are handy with you? Wonderful. Very good. So here are the pictures. اسٹوڈینٹس آپ نے تصاویر دیکھی آپ نے اپنی فیلنگس کو مانیٹر کیا یا آپ نے آ, اپنی فیلنگس کو ٹیبل پر لکھا جی ہاں آپ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ پاپولیشن کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ کنجیشن فیل کر رہے ہیں آپ فیل کر رہے ہیں کہ لوگوں کی پرسنل اسپیس بہت زیادہ انٹروڈ ہو چکی ہے اور لوگوں کو فریڈم بالکل نہیں مل رہی پیپل آر سو کلوز ٹو کیا اس قسم کے ماحول میں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی پلیزنٹ کام کریں کوئی کریٹیویٹی کا کام کریں یا آپ ایجیٹیٹیڈ یا اینگری فیل کر رہے ہیں آپ نے نیچرلی محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی فیلنگس کے اندر جو ہہچان ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور شاید جو آخری تصویر آپ نے دیکھی جس میں بہت زیادہ پاپولیشن تھی اس کو دیکھنے کے بعد شاید یو مائٹ ہیو فیلتھ ڈپریسڈ اور ڈس اپوائنٹیڈ اسٹوڈینٹس آئیے یہاں سے آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو اب پولیوشن کی تصاویر دکھاؤں گا جسٹ نوٹس یور فیلنگس ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد آپ پلیزنٹ uh, فیل کر رہے ہیں یا ان پلیزنٹ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر فیلنگس آف ہارر یا کیس آ رہی ہیں جسٹ نوٹس آل دوس تھنگس بٹ ریمبر یو to watch those pictures very very carefully and you got to concentrate on those pictures okay are you ready please go ahead watch the pictures جی ستورنس اپنے تساویر دیکی کسا محسوس ہوا حرابل تساویر تھی اتنا زیادہ دھوان اتنی زیادہ pollution my god you are feeling like claustrophobic you are feeling that you cannot properly breathe this is a very very bad and negative feeling imagine a lot of people a lot of population that we have seen from the last set of pictures is rolled into a city that is full of the environment that you have seen in the present set of pictures how are they feeling are they feeling angry Are they feeling agitated? Are they going through the feelings of chaos? Naturally, you could now build up the relationship that all the factors in the environment are constantly impacting our psychology, are constantly impacting our behavior. I.S. <laughs> students, in Tasavail, we have felt the feelings of the various feelings. We have ordered them. I will take you to this slide, which we have written in the entire feelings, which are the feelings, شاید ہم نے محسوس کی ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آپ فلائٹ پہ فیل کر رہے ہیں column feelings. Feelings دیکھا پلزنٹ کام ایکسائٹیڈ ہیپی اینڈ پیس دس از اے کاڈ آف انوائنمنٹ that you usually require for yourself to ٹو بی ورک ہینڈی تاکہ آپ کانسنٹریٹ کر سکیں اور اس معاشرے کے اندر اپنے رول کو بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں لیکن جیسے ہی ہم نگیٹو فیلنگس کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر بیڈ ان پلیزنٹ کیوس ڈسکسٹ ہارر یہ بھی ہمارے پوری سائیکالوجی کو بہت زیادہ نگیٹولی امپیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ انوائرمنٹ کا ہماری سائیکالوجی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ریلیشن شپ ہے اور اس کے تحت ہم اپنی انوائرمنٹ سے کانسٹنٹلی انفلوئنس ہو رہے ہیں اور انوائرمنٹ ہمارے بیہیوئر کو بھی کانسٹنٹلی امپیکٹ کرتی چلی جا رہی ہے So, environment اور انسانوں کے behavior کے اندر کیا relationship ہے؟ This is basically the subject matter of environment psychology. So, the bottom line is, as you can see on the slide, environment impacts human behavior. But do we impact our environment or the environment impacts our behavior? کیا ہم اپنی environment کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں یا environment ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے؟ اسٹوڈینٹس انوائرمنٹ اور پرسن کا ریلیشن شپ از سلائنگ ایٹ دا ہارٹ آف انوائرمنٹل سائیکالوجی اور یوزلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ ہمارے بہیویئر کو امپیکٹ کرتی ہے اور پھر ہمارا بہیویئر انوائرمنٹ کو امپیکٹ کرتا ہے دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو امپیکٹ کر رہے ہیں definitely a relationship between environment and human beings and that relationship is based upon reciprocity. What we do as human beings impacts our environment, and what the environment does to us impacts us. But who's going to take the lead over here? Kya environment se kahani shuru hoti hai, ya kya insan hoke behavior se kahani shuru hoti hai? Usually the question is more like this, did the chicken come first or the egg came first? So all these uh, uh, things are kind of very confusing because we cannot find out a proper answer. But right now, this would be enough to say, That there is a strong relationship between environment and the human behavior, and this relationship is based upon reciprocity. students Yahapparapko, Environmental psychology Ki Chotesi definitiontata. How environmental psychology Kokuchise defineect. And this is a simple definition. We will have uh, a more technical definition after some time. As you can see on the slide, environmental psychology is a behavioral science that investigates with an eye toward enhancing. The Relationship Between The Physical Environments And Human Behavior اسٹوڈینٹس آپ نے اس ڈیفینیشن میں دیکھا ہوگا کہ انوائرمنٹل سائیکولوجی کا جو بیسک گول بیسک آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے بہیویئر اور ان کے انوائرمنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو کسی طرح سے انہینس کیا جائے نیچرلی جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشن شپ کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ ریلیشن کے اندر جو دو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں ان دونوں کو جب رلیشن شپس گرو کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پہلو یہ ہوتا ہے کہ ریلیٹنگ پارٹیز ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہیں نہ کہ نقصان پہنچاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ریلیشن شپس آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کی فیملیز کے ساتھ آپ کے ٹیچرز کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں عموماً اس وقت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جب آپ دونوں ایک دوسرے کو پازیٹیولی امپیکٹ کر رہے ہوں دس از کال ون سیناری ڈیٹ پوائنٹس آؤٹن شپ از ناٹ گوئنگ ٹو بیشل فار بہت آف دا پارٹیز اور اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ بہت آف دا پارٹیز ان دا فیوچر اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ جب ہم انوائرمنٹ اور انسانوں کے بہیویئر کے ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں ون ون سیناریو بنانا پڑتا ہے اور انوائرمنٹل سائیکالوجی کا بنیادی پیمائش یہ ہے کہ انسانوں کا ان کے انوائرمنٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو کس طرح سے اسٹرونگ کیا جائے اور اس کو کس طرح سے ون ون سیناریو کی بنیاد کے اوپر بنایا جائے سٹوڈنٹس آئیے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا انوائرمنٹل سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ دیتا چلوں کیونکہ یہ سبجیکٹ بہت ہی نیا ہے اور اس سبجیکٹ کے اندر دو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ٹرمینالوجیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس کی گئی ہیں Those two terminologies are in number one, environment, and number two, psychology. Now, when we talk about environment, environment in itself is a big subject. And there are many different types of professionals who so can study environment. And when we talk about psychology, ki baat hain, psychology means that about 100 or 1500 years ago, philosophy became a science, but in psychology, in the past 100 years, there are many different disciplines. So, psychology in itself is a huge field. اینوائر میٹ کمبائن بوتھ سائیکالوجی اینڈ انوائرمنٹ وی نیچرلی بگ فیلڈ ایمرجنگ آؤٹ آف دا بوتھ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا انوائرمنٹ کے بارے میں ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ شروع جب ہم انوائرمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو یوزلی انوائرمنٹل ڈبیٹ ان ٹاپکس کے اندر ارد گرد کرتی ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں یا کس طرح سے ابیوز کرتے ہیں پچھلے پچیس سال کے عرصے میں آپ نے بہت سی different terminologies سنی ہوگی uh, انوائرمنٹ کے ریفرنس سے آپ آج کل ہم بات کرتے ہیں کلین انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں مختلف مٹیریلس کو ریسائکل کرنے کی اور ہم بات کرتے ہیں ٹاکسٹی کی اور اسموک کی جو ہمارے انوائرمنٹ کے اندر پایا جاتا ہے اسٹوڈینٹس چاند بو طریقے جن کے تھرو ہم اپنی انوائرمنٹ کو ابیوز کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم اس ہوا کو جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اسی کو ہی پولیوٹ کرتے ہیں جو فیکٹریز ہمارے لیے ڈیولپمنٹ پیدا کر رہی ہیں ماڈرنائزیشن آفٹ سینچرینگ دیٹ از کانسٹنٹلیڈنگ مثال کے طور پر ہمارے دریا جو ہیں ان کے اندر اتنا زیادہ ٹاکسک مٹیریل بہایا جاتا ہے جو مختلف فیکٹریز کا ڈسپوز مٹیریل ہوتا ہے یا ویسٹ ڈسپوزل ہوتی ہے یہ ہمارے دریاؤں کے اندر جو پانی ہے وہ بہت زیادہ پوائزنڈ ہونا شروع ہو گیا ہے دس از ناٹ سو ایوری ویئر ان دا ورلڈ بٹ اسپیشلی سو ان third تھرڈ ورلڈ کنٹریز جہاں پر ابھی پالیسیز اور پروسیجرس بہت زیادہ بہتر نہیں ہیں لیکن جیسے ہی ہم انڈسٹریلائز نیشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس قسم کا بیہیویئر کافی زیادہ نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس آپ نے نوٹس uh, کیا ہوگا کہ ہماری انسانوں کی پاپولیشن وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گرو کرتی جا رہی ہے اور اس پاپولیشن کی گروتھ جو اتنی زیادہ تیز ہے اتنی زیادہ فاسٹ ہے اس کے حساب سے ہی انسانوں کو بہت زیادہ ریسورسز بھی چاہیے اور سب سے بنیادی انسانوں کی ریکوائرمنٹ ہے فوڈ فوڈ وی گرو دا فوڈ تھرو آر سوائلس اینڈ when we are trying to grow the food through our soils because we are trying to fulfill the needs of so many people such a huge population then we need to grow not only fast but a lot of times اور اس پروسیس کے اندر ہم زمین کی زرخیزی کو بھی آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے آج کل کے زمانے میں سنا ہوگا کہ ہم انرجی کو بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں ہم انرجی کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں ہماری زیادہ تر بلڈنگس ہمارے زیادہ تر گھر اور ہمارے ڈیفرنٹ آرٹ افیکٹس آر ایکچولی انرجی ان ایفیشینٹ اور اس کے ذریعے کیونکہ ہم انرجی کو حاصل کرتے ہیں ان منرلز سے ان ریسورسز سے جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ ریسورسز ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کے اندر ہیں تو چانسز ہیں کہ ہم ان ریسورسز کو آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے جائیں گے اور جب یہ ریسورسز ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی انرجی کی ضرورت کو کس طرح سے پورا کریں گے اسٹوڈینٹس آئیے اب ہم سائیکالوجی اور انوائرمنٹ کے ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائیکولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو انسانوں کے بہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے سائیکولوجی کو جب ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سائیکولوجی کی ایک Aisi definition, joo dakriban sab psychologists accept kerte hain, would be something like this. Psychology is the science of behavior and mental processes. Students, sab, hum uh, psychology ko as a science of behavior and mental processes lete hain, toh yaha par aap do alfaz ko note kia ho Number one, it's the science of behavior. And number two, it's the science of mental processes. And the third term that comes into this picture is the word science. So number one is, psychology is a science. It talks about behavior and it talks about the mental processes. Students, uh, جب ہم behavior کی بات کرتے ہیں تو behavior کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے outward actions and reactions. مثال کے طور پر uh, جب ہم ٹینشن میں جاتے ہیں تو ہم کس طرح سے بہیو کرتے ہیں جب ہم پلیزنٹ محسوس کرتے ہیں تو کس طرح سے بہیو کرتے ہیں اسٹریس کے اندر ہمارے رویوں کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ہم کس طرح سے اپنے رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے کام پہ زیادہ کانسنٹریٹ کر سکیں اپنی پروڈکٹیویٹی کو میکسیمائز کر سکیں اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے سوال بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کی پرورش کس طرح سے کریں کہ وہ بچے بڑے ہو کر بہتر معاشرے کے سٹیزنس بن سکیں اور بہتر لیڈرشپ اسکلز ان کے اندر پیدا ہوں سو آل دوس تھنگ دیٹ آر ریلیٹڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان سائنس آف سائیکالوجی جب ہم مینٹل پروسیسز کی بات کرتے ہیں تو مینٹل پروسیسز آر دا انٹرنلٹی آف آر مائنڈس مثال کے طور پر جب آپ کو کسی ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر غصہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کے مائنڈ کے اندر کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں آپ کا سینٹرل نروس سسٹم اور آپ کا پیریفرل نروس سسٹم اس کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کے ہارمونل سسٹم کے اندر کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں ہمارے سینٹرل نروس سسٹم ہمارا پیریفرل نروس سسٹم اور ہمارا ہارمونل سسٹم سو so, سائیکالوجسٹ کے لیے ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے بیہیویر کو کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کے سائیکالوجی ایک سائنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سائنس ہونے کے ناطے سائیکالوجی کو اپنی فیکٹس جو ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے تلاش کرنی ہے مثال کے طور پر جب آپ مختلف پرابلمز کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ان کے حل کے بارے میں دو تین طریقوں سے سوچ سکتے ہیں آپ کو انٹیویشن ہو سکتی ہے آپ ایک سرٹن قسم کے سولیوشن کو زیادہ پسند کر سکتے ہیں اور ایک سرٹن قسم کے سولیوشن کو زیادہ ڈس لائک کر سکتے ہیں عموماً جب ہم مختلف سولیوشنس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے بایسیز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مائنڈ پر بہت زیادہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم مختلف میتھڈز کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے حقائق کو تلاش کر سکیں کہ وہ حقائق نہ صرف ہمارے نالج کا پارٹ بن جائیں بلکہ ہم ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مزید ڈسکوریز بھی کریں سو so, اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ سائنس کے اندر حقائق کی تلاش بہت زیادہ امپارٹینٹ ہے سو دیر از نو روم فار بائیسیز سو سائنس پریوینٹس پاسبل بائیسز فرام لیڈنگ ٹو فالٹی آبزرویشنس مختلف آبزرویشنس بنانے سے پہلے سائنٹیفک میتھڈالوجی کے حساب سے ہمیں اپنے بائیسیز کو ختم کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سائنس بننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری جو مختلف میجرمنٹس ہم کریں اس فنومنا کی جو ہم سٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس بڑے سائنٹیفک میتھڈس ہوں ہم بہت کیئرفلی ان چیزوں کو میجر کر سکیں اور کیئرفلی چیزوں کو میشر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سبجیکٹ میٹر ہم میشر کریں وہ ہمارے پاس ریلائیبل انفارمیشن ہو اور ویلڈ انفارمیشن ہو سو اسٹوڈینٹس آپ کے ذہن میں شاید یہ کلیئر ہو گیا ہو اب کہ سائیکالوجی ایک سائنس ہے جو بیہیویر کی بات کرتی ہے اور مینٹل پروسیسز کی بات کرتی ہے سائنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حقائق تلاش کرنے ہیں اور حقائق کس چیز کے بارے میں تلاش کرنے ہیں بہیویر کے بارے میں اور جب ہم بہیویر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مینٹل پروسیسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ مینٹل پروسیسز ہمارے بہیویر کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آئیے اسٹوڈینٹس یہاں سے بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ سائیکولوجی کے چار امپورٹینٹ گولس کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہوں گے دا فور امپورٹینٹ گولس آف سائیکالوجی آر نمبر ون از ڈسکرپشن نمبر نمبر تھری از پروڈکشن فور از کنٹرول اسٹوڈینٹس جب ہم ڈسکرپشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے امپورٹینٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ رپورٹ کر سکیں کہ وٹ از ہیپنگ مثال کے طور پر چائلڈ سائیکولوجیسٹ آر آلوز انٹرسٹ ان لرننگ اباؤٹ The Behavioral Patterns of Children مثال کے طور پر ایک سائیکالوجسٹ جب تین سے پانچ سال کے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے بارے میں اسٹڈی کر رہا ہے تو وہ ان کے بیہیویئر پیٹرنس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے گا اب یہاں پر کیونکہ سائیکالوجی ایک سائنس ہے تو ڈسکرپشن بہت سینسٹو پارٹ بن جاتا ہے کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جاتے ہیں دس از اے ویری نیچرل ایٹیچیوڈ کہ ہم یا صرف دے, جب بھی دیکھتے ہیں یا, یا تو ان کو پسند کرتے اور یہ ہماری پسند اور ناپسند ہماری ڈسکرپشن کے پارٹ کو امپیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے باعث سے جان چھڑانا ایک بہت مشکل کام ہے اور ایک سائیکالوجسٹ کو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے نمبر ٹو از ایکسپلینیشن مثال کے طور پر ایک بچہ میتھمیٹکس کے پیپر کے اندر کیوں زیادہ مارکس لیتا ہے دس از اے کوشچن سائیکالوجسٹ کین انڈر ٹیک اور یہاں پر سب سے پہلی چیز ڈسکرپشن کو ڈسکرائب کرنے کے بعد سائیکالوجسٹ اپنا ایک ہائپوتھس بناتا ہے کہ شاید اس بچے کے پیرنٹس نے اس کی ریئرنگ کچھ اس طرح سے کی ہے کہ نمبرس کا اس کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید ان کے اندر کوئی نیچرل بانڈ کوالٹی ہے جو جنیٹیکلی انہوں نے اپنے پیرنٹس سے شیئر کی ہے سو دس از دس ڈسکرپشن از مور لائک اے ہائپوتھس جو سائیکالوجسٹ کے فیوچر ریسرچ کی ڈائریکشن کو طے کرتی ہے And finally, psychologist اپنی اس آبزرویشن کو اپروو کرتا ہے یا ڈس کرتا ہے تھرو ڈفرنٹ میتھڈس اینڈ ایکسپیریمنٹیشنس اور جو تیسرا امپارٹینٹ گول ہے سائیکالوجسٹ کا اس کی طرف جاتے ہیں اور پرڈکٹ کرتے ہیں سائیکالوجسٹ آپ پرڈکٹ کرتے ہیں مختلف کیسز کو اسٹڈی کرنے کے بعد تو یہاں پر وہ جنرلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ یہ یہ میتھڈ استعمال کریں تو بچوں کے اندر میتھمیٹیکل ایبلٹی بہتر ہو سکتی ہے اور فائنلی سائیکالوجسٹ کنٹرول کے اوپر بھی سجیشنس دے سکتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر وہ بچے جن کے اندر میتھمیٹیکل ابیلٹی اتنی اچھی نہیں ہے ان کی میتھمیٹیکل ابلٹی کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے سو اسٹوڈینٹس آئی ہوپ یو وڈ ریمبر فار دا فیوچر دیٹ سائیکالوجی ہیز فور امپارٹینٹ گولس نمبر ون از ڈسکرپشن نمبر ٹو از ایکسپلینشن نمبر تھری از پروڈکشن اینڈ نمبر فور از کنٹرول اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ سائیکالوجی ایک مکمل سائنس ہے اور اس کے بہت سارے سبجیکٹس سبجیکٹ میٹرس ہیں اور کیونکہ ورڈ انوائرمنٹل سائیکالوجی سائیکالوجی اور انوائرمنٹ کا کمبنیشن ہے آئیے اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ سے ہمارا کیا مطلب ہے हम جب ہم बात کی بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے پروفیشنلس مل کر انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ ایک کامپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے انوائرمنٹ کے اندر بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں تو انوائرمنٹ کے اندر مختلف قسم کے پروفیشنلس اپنی رائے اور اپنی آرا دے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ابھی کچھ عرصے میں پچھلے 10-15 سال کے عرصے میں ہماری جنرل ٹرمینالوجی کے اندر انوائرمنٹ کے بارے میں بہت سی ٹرمز uh, آنا شروع ہو گئے ہیں جب آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے اندر آپ کو شاید بعض اوقات اس قسم کے الفاظ ملتے ہوں دی دس پروڈکٹ از انوائرمنٹ فرینڈلی یا اس پروڈکٹ کی پیکیجنگ ایسے مٹیریل سے بنائی گئی ہے جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے مثال کے طور پر آپ کے اندر کچھ اس قسم کی ڈسکشنز بھی آپ کو ملتی ہوں گی کہ پلاسٹک کے شاپر بیگس استعمال کرنا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے سو so اسٹوڈینٹس ہماری جنرل ٹرمینالوجی کے اندر انوائرمنٹ کے بارے میں کافی ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں یہ چیزیں پچھلے پندرہ بیس سال کے عرصے میں آئی ہیں اگر آپ اپنے گرینڈ فادر سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ کے زمانے میں کوئی ایسڈ رین کی بات کرتا تھا کیا آپ کے زمانے میں کوئی ٹاکسک ٹاکسٹی کی بات کرتے تھے پولیوشن کی بات کرتے تھے تو شاید وہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ اس زمانے میں اس قسم کی ٹرمنالوجیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں سو انوائرمنٹ ریسنٹلی ہمارے لیے ایک بہت بڑا کنسرن بنا ہے اور ریسنٹلی انوائرمنٹ کی اسٹڈیز کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں جو نئی ٹرمینالوجیز آپ عموماً سنتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی ٹرمینالوجیز ہو سکتی ہیں جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں تھنگس لائک ایسڈ رین انفلائبل نیوکلیر پاور پلانٹس ایسے نیوکلیر پاور پلانٹس جن کے اندر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور نیوکلیر ویسٹ باہر نکل سکتی ہے ٹاکسک کیمیکلز آف دا انڈسٹریل ویسٹ سب اربن اسپرال جس کا مطلب ہے کہ لوگ شہروں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اینڈ اربن ڈھکے کیونکہ لوگ شہروں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو شہروں پر بہت زیادہ اپوچ ہے جس کی وجہ سے شہروں کا انفراسٹرکچر آہستہ آہستہ ڈکے ہونا شروع ہو گیا ہے ڈپلیشن آف نان رینیوبل انرجی ریسورسز وہ انرجی ریسورسز جو ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں جو رینیوبل نہیں ہیں وہ آہستہ آہستہ زمین سے ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اسٹوڈینٹس انوائرمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو نہ صرف آپ یہ ٹرمینالوجیز سنتے ہیں بلکہ آپ کو اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف ڈبیٹس بھی ملتی ہیں جنرلی بعض لوگ پاس پروفیشنلز، پاس پریکٹیشنرز آف دا ورلڈ آر ان دا فیور کہ ہماری انوائرمنٹ کو پازیٹیولی امپیکٹ کیا جانا چاہیے اور انوائرمنٹ کو انسانوں کے لیے بہتر بنانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے لوگ پروفیشنلز بھی آپ کو ملیں گے جو شاید یہ کہیں گے کہ یہ انوائرمنٹ کی باتیں ساری فضول باتیں ہیں کیونکہ انوائرمنٹ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم سائنس کے اندر اتنی زیادہ ترقی کر چکے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں سو so اسٹوڈینٹس اس قسم کی جو ڈبیٹ ہے اس ڈیبیٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ انوائرمنٹ کو پرابلم سمجھتے ہیں کچھ لوگ انوائرمنٹ کو نو no پروبلم سمجھتے ہیں جو لوگ انوائرمنٹ کو پروبلم سمجھتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مثال کے طور پر انسانوں کی اسپیشیز پچھلے سینکڑوں ہزاروں سال سے اس خطۂ زمین پر رہ رہی ہے لیکن جب ہم ماضی بعید کی طرف نگاہ اڑاتے ہیں when we try to look far back in the past we come across different species like dinosaurs جو کسی وقت اس کا حصہ تھیں لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ان سپیشیز کے ساتھ کیا ہوا یہ سپیشیز کیوں ایکسٹینٹ ہو گئی میں بھی سپیشیز نے اپنے انوائرمنٹ کے اندر جو اویلیبل ریسورسز تھے جن کی ان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہو جیسے کہ اگر ہم نے اپنے بیہیویئر کو کنٹرول نہ کیا اور ہم اپنے انوائرمنٹ کے ان ریسورسز کو ختم کرتے گئے تو بالکل جس طرح سے ڈائنوسورس ایک زمانے میں ختم ہو گئے تھے اسی طرح سے انسان بھی ایک زمانے میں ختم ہو جائیں گے سو so, ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اس طرح سے ہے کہ انوائرمنٹ کو کسی نہ کسی طرح سے بچایا جانا چاہیے تاکہ ہماری فیوچر جنریشنس اس خطہ زمین پر بہتر زندگی گزار سکیں اسٹوڈینٹس جو لوگ انوائرمنٹ کو پرابلم سمجھتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہماری ایربل لینڈ ہماری زرعی زمین آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے فارسٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے پانی آہستہ آہستہ نہ صرف پوائزنس ہو رہے ہیں بلکہ پانی کی کمی بھی آہستہ آہستہ دنیا پر پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بات کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ ٹاکسک مٹیریل جو انڈسٹریل ویسٹ کے طور پر نکلتا ہے ان کو دریاؤں میں پانی میں ندی نالوں میں بے فکری سے بہا دیا جاتا ہے اور یہ ٹاکسک مٹیریل ہماری جنریشنز کو بہت نگیٹولی امپیکٹ کرتا ہے مثال کے طور پر انوائرمنٹ کے اندر اگر لیڈ کی تعداد بہت زیادہ ہو تو وہ انسانوں کے اندر مینٹل ریٹارڈیشن کوز کر سکتی ہے سٹوڈنٹس جو لوگ انوائرمنٹ کو نو no پرابلم سمجھتے ہیں ان کی باتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے اور ہیومن سفرنگ کو بہت زیادہ کم کر دیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بہت سارے ہاسپٹلس ہیں اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اور آج کا انسان اسپیس کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم نئی سے نئی ڈائمینشنس کی تلاش میں بے شمار ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت زیادہ انرجی ہے ان دا فارم آف نیوکلیر پاور سو دس اے ایوری تھنگ از اوکے آل talk ٹاک اباؤٹ انوائرمنٹ از نتھنگ اڈول اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ہرڈ برگ دے آلسو پروموٹ کہ انسانوں کے اندر میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی ہوئی ہے اور اتنی بہتر میڈیسنس بنائی گئی ہیں کہ ان میڈیسنس کے ذریعے اب ہم ان بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں جو ماضی بعید کے اندر شاید پاسبل نہیں تھا جس کی وجہ سے بے شمار انسان اس خطۂ زمین پر ایک چھوٹے سے عرصے کے دوران مار گئے سٹوڈنٹس جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر ٹاکسک پولوشن بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر اتنی گاڑیاں چلتی ہیں اور ان کا دھویں کے اندر جو ٹاکسک میٹیریلز مٹیریل سارا ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جا رہا ہے وہ بہت نقصان دہ ہیں تو وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ٹاکسک مٹیریل جو دھوئیں کے اندر پیدا ہو رہا ہے دیز آر اسمال باغس the آف دا کارس ویچ کڈ بی امپروو ان دا فیوچر سو دیئر از نو پرابلم اسٹوڈینٹس اس ڈبیٹ کو بتانے کے بارے میں میرا مقصد دراصل یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ جو لوگ انوائرمنٹ کو پرابلم سمجھتے ہیں ان کے کیا ویو پوائنٹس ہیں اور جو لوگ انوائرمنٹ کو نو no پرابلم سمجھتے ہیں ان کے کیا ویو ہیں Students, آئیے اب یہ دیکھنے کوشش کرتے ہیں کہ انسان انوائرمنٹ کو کس طرح سے نیگیٹولی امپیکٹ کرتے ہیں جو چند بنیادی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر ایئر پولیوشن بہت زیادہ ہے ہم نے پچھلے سو سے ڈیڑھ سو سالوں کے دوران بہت زیادہ انڈسٹریل ترقی کی ہے اور اس انڈسٹریل ترقی کے ذریعے ہم نے بہت زیادہ فیسلٹیز بھی شاید پیدا کی ہیں اپنے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی ایئر کو بھی بہت زیادہ پولیوٹ کیا ہے کیا آپ کے خیال میں اتنی زیادہ گاڑیاں اتنی زیادہ انڈسٹریل ڈویلپمنٹ جو ہے انسانوں کے لیے فائدے مند ہے یا ایونچولی یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ all دس پولوشن از گوئنگ ٹو لیڈ از ڈیفینیٹلی سم ویئر ان دا فیوچر آپ نے آج کل ایک اور ٹرم بہت زیادہ سنی ہوگی کہ ہماری گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے ارتھ کے اوپر ٹیمپریچر دن بدن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ارتھ کی جیوگرافی کے اوپر ہمارے ارتھ کی انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے کچھ لوگ اس طرح سے بھی باتیں کرتے ہیں کہ پچھلے پچیس سال کے عرصے میں زلزلوں کی تعداد اور نیچرل ڈیزاسٹرس کی تعداد شاید اس وجہ سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے کہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر پولوشن بڑھنا شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہونا شروع ہو گئی ہے دا بیرومیٹرک پریشرس آر آلسو انکریزنگ ہم اپنی انوائرمنٹ کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف بلڈنگز جن کے اندر ہم رہتے ہیں ان بلڈنگز کے اندر انوائرمنٹ کیسی ہے کس قسم کا ماحول ہے اور جب اس قسم کے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بلڈنگ ڈیزائنز ہمارے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس جو لوگ انوائرمنٹ کی باتیں کرتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ ساری انوائرمنٹ کے اوپر انسانوں کا بہیویئر بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے امپیکٹ کر رہا ہے اور اگر ہم انسانوں کے بیہیویر کو کسی طرح سے چینج کر سکتے ہیں تو ہم انوائرمنٹ کے اوپر یہ جو نگیٹیو امپیکٹ ہے اس کو پازیٹیو امپیکٹ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اسٹوڈینٹس انوائرمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیر از اے ڈائیورسٹی آف پرسپیکٹو اویلیبل ٹو اس کہ مختلف پروفیشنس کے لوگ انوائرمنٹ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں چند لوگ جو ڈائریکٹلی انوائرمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پروفیشنلس کچھ اس طرح سے ہیں مثال کے طور پر بایولوجسٹ انوائرمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں جیولاجسٹ کا انوائرمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں سائیکالوجسٹ اینڈ نیچرلی اسٹڈنگ انوائرمنٹ دین دیر آر لائرس جیوگرافرس اکانومسٹ sociologists, chemists, physicists, historians, philosophers. Everybody is talking about environment. So, one thing is for sure, the area of inquiry for environmental psychology is rooted in many different disciplines, which means that environment psychology is a converging point, not only for psychology, but also for environment. And when we talk about psychology and environment, then there are so many different perspectives that are adding their knowledge into the field of environment psychology. Students, uh, because psychology is a science and environmental psychology definitely has to be a science, so environmental psychology, the most important things we discuss, the most important things we discuss, the most important things we discuss about solutions, we try to find out the scientific method. جب ہم سائنٹیفک طریقے سے ان مسائل کا حل ڈوں کی کوشش کرتے ہیں وی نیڈ دا ڈیٹا بیسڈ آنسر لائک یو کین سی آن دا سلائڈ انوائرمنٹل سائیکولوجی سیکس ڈیٹا بیسڈرڈنگ سو دس از ون آف دا بیسک گولس آف دا انوائرمنٹل سائیکولوجی اسٹوڈینٹس آئیے اب ان مختلف پرسپیکٹو میں سے چند کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر جب سائیکولوجسٹ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ہسٹورینس کیا کہتے ہیں بایولوجسٹ کس طرح سے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں آرکیٹیکٹ کس طرح سے سوچتے ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں اور اکانومسٹ کس طرح سے سوچتے ہیں so will give you just a simple glimpse of how different people are thinking about environment so that you could build up your initial perception about the debate on the environment students uh, جب ہم psychology کی بات کرتے ہیں تو psychology میں environment کا بہت زیادہ discuss کیا جاتا ہے سال کے طور پر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انسانوں کا بیہیویر کیا ان کے انوائرمنٹ کے نتیجے میں بنتا ہے یا کیا جنیٹکس کے نتیجے میں بنتا ہے کیا ایک انسان ذہین ذہنی صور سے ہوتا ہے کہ وہ اچھے سکولوں میں پڑھتا ہے یا اچھے ماں باپ نے ان کی بہت بہتر طریقے سے پرورش کی یا کیا وہ انسان بنیادی طور پر لائک ہے سو so, سائیکالوجی کے اندر انوائرمنٹ کی ڈسکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جو پہلا ہمیں انوائرمنٹ کا ٹیکنیکل uh, ریفرنس ملتا ہے سائیکالوجی کے اندر وہ پرزینٹ کیا سائیکالوجسٹ نیم was کرٹ لیون in 1951. اسٹوڈینٹس کرٹ لیون نے کچھ اس طرح سے بولا کہ انسانوں کا جو بہیویئر ہے دیٹ از دا فنکشن آف پرسن ایز ویل ایز انوائرمنٹ ایز یو کین سی آن دا سلائٹ دس ویری سمپل فارمولا بی از equal ٹو فنکشن of P اینڈ E. By B, it means behavior, E, it means environment, and P naturally means person. So the term environment is usually taken to mean social or interpersonal influences. Psychologists have always talked about social or personal influences, and because their concern or perspective was limited to seeing all those immediate impacts on the human behavior, so they always thought about environment in terms of, the people in someone's environment or the immediate surroundings in a person's environment. So this perspective upon environment was kind of very, very limited. Right now we are talking about environmental pollution, we are talking about the toxic materials, we are talking about nuclear waste, we are talking about depletion of non-renewable energy resources. This is an absolutely new perspective in the environment which the psychologists were not talking about before. اسٹوڈینٹس uh, جب ہسٹورینس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک خاص وقت کے اندر کس قسم کا ماحول تھا اس کے بارے میں عموماً بات کرتے ہیں مثال کے طور پر ہسٹورینس جب رومنس کی بات کرتے ہیں تو آپ رومنس کو اس وقت تک नहीं نہیں کر سکتے جب تک آپ के کے को کو سمجھ نہیں پائیں گے اور یہاں پر ہسٹورینس ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ جیوگرافیکل فیکٹرس کو ڈفرینٹ کلچرل پیٹرنس کو مختلف معاشرتی اقدار کو لوگوں کے ڈریسنگ اسٹائلس کو لوگوں کے ڈفرنٹ آرٹفیکٹس so وہ استعمال کرتے تھے all these things come into the historian's perception of environment and when a biologist is talking about environment biologist عموماً اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ جس کے اندر ایک سرٹن اسپیسی گرو کر سکے اور اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر سکے تاکہ وہ فیوچر کے اندر سروائو کر سکیں سو بایولاجسٹ کا کنسرن جب وہ انوائرمنٹ کے حساب سے بات کرتے ہیں تو اسپیشیز کی سروائبلٹی کے حساب سے ہوتا ہے Students, they talk about beautiful buildings. They talk about those pleasant environments that we have in our homes. Like when uh, you might be decorating your own homes and you're thinking about coming up with a new idea to decorate your drawing room, you're actually trying to produce a certain environment in that drawing room that would compel you to feel more uh, excited maybe or more calm or more, more peaceful. So all those places... The way they impact human behavior, architects are also talking about that. And when we talk about economist environment, ki baat karte hai, economists are talking about ratio of supply and demand to account for external influences on human behavior. For example, the situation of different things can happen in a country. This situation can happen in the demand and supply chain. The situation of different factors can also happen in a different way. اکانبس پرسپشن آف ہاؤ انوائرمنٹ شوڈ should اور ہاؤ انوائرمنٹ شوڈ لک لائک اور انوائرمنٹ کو کس طرح سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اسٹوڈینٹس جب یہ مختلف قسم کے پرسپیکٹوس ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ساری مختلف discussions about different perspectives of environment ان سب کے پیچھے کچھ common assumptions ہیں اور وہ common assumptions کیا ہیں جن کو لے کر ہم انوائرمنٹل سائیکالوجی کے سبجیکٹ کے اندر چل سکتے ہیں اسٹوڈینٹس کامنشن اباؤٹ انوائرمنٹ ایوری باڈی شیئر ون از ایوری باڈی انڈرسٹینڈ دی ارتھ از دی اونلی سوٹیبل ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک خطۂ زمین ہی ہے باقی چیزیں ہم سے بہت دور ہیں اور اگر یہ زمین کا خطہ یہ پلانٹ ختم ہو گیا تو شاید لائف ختم ہو جائے Number two is, the earth's resources are limited. Zemean ke oopar joh resources available hain, mothil species ko survive kerne ke liye, woh bhaat zyada limited hain. Joh vakh ke saath saath, aur zyada limited hote ja raha hain. Everybody understands this. Now, number three, the common assumption that we have is, the earth as a planet has been and continues to be profoundly affected by life. Jai hain. Earth, aisa a planet hain, جو life اس کے اوپر ہے اس کی وجہ سے کانسٹنٹلی امپیکٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ امپیکٹ انسان زیادہ پیدا کر رہے ہیں سو دا وے وی آر امپیکٹنگ آر ارتھ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو امپیکٹ آر بہیویئر ان دا فیوچر آلسو اینڈ نمبر فور از دا افیکٹ آف لینڈ یوز بائی ہیومنس ٹو بی کیومپیکٹس دیٹ وی آر پروڈیوسنگ ان آر انوائرمنٹ دیٹ وی آر پروڈیوسنگ آن آر ارتھ سب گیدر اپ ہوتے ہیں اور ان کا ایک کلیکٹو امپیکٹ ہوتا ہے اینڈ نمبر فیفتھ امپورٹینٹ کامشن لائف آن ارتھ از اے کریکٹرسٹک آف اکو سسٹم اینڈ ناٹ آف or آرگینزمس اور یہاں پر ہم نے بات کی اکو سسٹم کی اور یہ بات کی کہ اس اکو سسٹم کو ساری species اکٹھا شیئر کر رہی ہیں اور کوئی بھی individual آرگینیزمس اور انڈیویژل پاپولیشن سروائو نہیں کر سکتی مختلف سپیشیز کو اکٹھا ایک جگہ پر رہنا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم جنگل کی بات کرتے ہیں تو جنگل کے اندر مختلف جانور اکٹھے رہ رہے ہیں اور وہ مختلف ریسورسز کو اکٹھے شیئر کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگل کے اندر سے اگر شعر ختم ہو جائیں تو شاید جنگل پھر بھی سروائیو کرتا رہے در اصل اگر جنگل کے اندر شعر ختم ہو جاتے ہیں تو بہت سا امپیکٹ جنگل کے اوپر پیدا ہو سکتا ہے اکو سسٹم کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ کام رہ گیا ہے اسٹوڈینٹس آخری چند منٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے یا اس کورس کے بنیادی طور پر کیا آبجیکٹوس ہیں آئیے میں آپ کو سلائڈ کی طرف لے جاتا ہوں جو چند ابجیکٹ ہم نے نوٹ کیے ہیں نمبر ون از اپریشیٹ دا ہسٹوریکل اوور ویو آف دا مارڈنمنٹل سائکالوجی اینڈ اوور ویو داجنس اینڈ ڈائریکشن ڈیولپمنٹیکٹ میں نیچرلمنٹس ابجیکٹ number تھری is familiarize with the interdisciplinary behavior and environment approach to understand the community problems, and draw a characterization of the environment and behavior field in terms of its theoretical underpinnings and methodological strategies. We can then have an objective of surveying the development of environmental perspectives in psychology with an emphasis upon group processes of adaptation and environmental constraints. We would like to understand theoretical and empirical developments in such topics as crowding, response to noise, environmental cognition, and environmental simulation and assessment. We would like to appreciate future trends in research on environment and behavior, and then we would review empirical developments and assess the future trends within some of the major problem areas of the field. And finally, we would like to identify and recognize the environmental challenges faced by Pakistan and develop a problem-solving mindset into this much-neglected area. Students, you have studied your objectives. I have told you objectives. I have heard you clearly. I have heard subject. What is this subject you are starting You might be feeling that there are so many objectives and we have to study so much in the field of environmental psychology. Please don't be depressed, please don't be upset with the fact that we are going to study so many things. Just try to find out that if you have your interest in all of these areas, then the next 44 lectures for you would be a lot of fun. And I'll try to make it as entertaining as possible from time to time. So don't worry, just feel happy. I'll tell you about chapter number 1. جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت اور اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے مختلف ٹاپکس کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہسٹری آف انوائرمنٹل سائیکالوجی کے بارے میں اسٹوڈینٹس آج ہم نے تھوڑا بہت ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کیا ول دین ڈسکس ڈفرنٹ ہسٹوریکل ٹرینڈس ٹوڈس انوائرمنٹ اس چیز کے بارے میں بھی ہم نے کچھ یہاں پر ڈسکس کیا جب ہم نے مختلف پرسپیکٹوس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کیا اینڈ وی فائنڈ آؤٹ ریسنٹلی ہمارے جنرل ٹرمینالوجی کے اندر انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اینڈ دین وی ول ڈسکس ڈفرنٹ تھیئوریز آف انوائرمنٹل سائیکالوجی مختلف theories جو امپارٹنٹ ہیں انوائرمنٹل سائیکالوجی کے فیلڈ کے اندر ہم نے ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے اس چیپٹر uh, کے اندر اینڈ وی ول فائنلی ڈسکس امپارٹینس اینڈ اپلیکیشن آف دا سبجیکٹ ان ڈیلی لائف اینڈ as ویل ایز دا فیوچر ٹرینڈس آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا چھوٹا سا مینٹل فریم ورک ہوگا ایک ایسی بنیادی فاؤنڈیشن ہوگی جس کے اوپر ہم یہ ساری تصویر آہستہ آہستہ بناتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ اپنے پینتالیسویں لیکچر کے بعد ہمارے پاس دنیا کو انوائرمنٹل سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہوگی اسٹوڈینٹس آپ کا بہت بہت شکریہ آئی ریئلی انجوائڈ ورکنگ ود یو ٹو ڈے آئی کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں اس وقت مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا اپنے کرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا اللہ حافظ